السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب یہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں حشر کے دن کیا حال ہوگا جس میں سورج بہت قریب ہوگا سوا نیزے کے برابر اور ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور حساب کا انتظار کر رہا ہوگا اس کے مقابلے میں تو موجودہ صورتحال بہت ہی بہتر ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم شکایت کرنا چھوڑ دیں شکایت نہ کریں گرمی کی وہ کیوں کیونکہ اس سے گرمی کم نہیں ہوتی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے اس میں ضرور کوئی فائدہ ہے اور جو بھی کوئی ایسی چیز جس سے ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی خیر و بھلائی چھپی ہوئی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا اور مجھے جو ایک بہت بڑا فائدہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی بھی چیز کو لے کے بیٹھ جائے نا ہم وہ غم بنا لے تو پھر اہم کام چھٹ جاتے ہیں اور اگر انسان ایسی چیزوں کے ساتھ نبھانا سیکھ لے ان کے ساتھ چلنا سیکھ لے ٹھیک ہے اپنی حت الوسا جو بھی ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر لیں لیکن ایک حد سے زیادہ ہم کر بھی نہیں سکتے تو اگر ایسے مواقع پر ان چیزوں کے ساتھ نبھانا انسان سیکھ لیتا ہے تو پھر اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا تو اصل چیز جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اپنے مقصد کے راستے میں حائل نہ ہونے دیں نہ گرمی کو نہ سردی کو نہ کسی انسان کو نہ کسی واقعے کو کسی بھی چیز کو اور یہ انشاءاللہ شاء آپ ایمان بالقدر و کے باب سے اور زیادہ سیکھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء چلیے شروع کرتے ہیں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 یعنی اس پر ایمان لایا جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالی کی جانب سے ہے گرمی ہے یا سردی اللہ کا فیصلہ ہے تقدیر سے مراد وہ جواب تو قواعد ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی کائنات کے لیے مقرر فرمائے ہیں وہ کچھ اصول پرنسپلز ڈسپلنز ہیں جو اللہ نے اپنی کائنات کے لیے مقرر فرمائے ہیں یہ ایک نظم و نسق ہے جس کے مطابق یہاں کا سارا نظام چل رہا ہے تقدیر قوانین طبیعیہ ہیں نیچرل لاس جو یہاں جاری و ساری ہیں کتاب کا نام ہے تعریف عام بدین الاسلام از شیخ علی تمفاوی ان جواب تو قواعد کے لیے عموماً دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں نمبر ایک قدر اور نمبر دو ادواد دونوں میں کچھ فرق ہے ادر وہ علم ازلی ہے ازل کس کو کہتے شروع سے ہمیشہ سے جو اللہ اپنے بندوں یا مخلوقات کے بارے میں رکھتا ہے علم اللہ سابق کسی بھی آئندہ آنے والے واقع سے پہلے اس کا علم اس کی جمع اقدار آتی ہے قداح اس سے مراد اللہ تعالی کا اپنے علم اور اندازے سے اشیاء کو بنانا اور پیدا کرنا ہے یعنی کام کا ہو جانا ہے قدا اور قدر کا فرق عمارت کا نقشہ اور اسکیم آرکیٹیکٹ تیار کرتا ہے تعمیر کی بلندی متعین کرتا ہے دیواروں کا حجم مقرر کرتا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا لوہا اور سیمنٹ استعمال ہوگا کتنی کھڑکیاں اور دروازے روشن دان ہونے چاہیں یہ گویا تقدیر ہے اندازہ ہے اور ٹھیکیدار انجینئر کی مقرر کردہ اور ٹھیکیدار جو ہوتا ہے یا جو کانٹریکٹر ہوتا ہے جو اس کا پھر اس کا کانٹریکٹ لیتا ہے اس عمارت کو بنانے کا وہ آرکیٹیکٹ کی مقرر کردہ مقداروں اور اس کے معین کردہ اعداد و شمار کو عملی شکل دیتا ہے یہ قدا کی مثال ہے ٹھیک ہے یعنی قدر کیا ہے پری پلاننگ اور کسی بھی کام کے ہونے سے پہلے کا عمل اور قدا اس کام کے ہونے کا عمل اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ام کتاب لوہے محفوظ میں لکھ دیا تھا کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کو اللہ تعالی نے اس کی پیدائش سے پہلے لکھ نہ دیا ہو ان کل ان خلق نہ بقدر القمر 49 ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ خلق کل شعیع ان ہو الفرقان دو اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی ان آیات سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر یعنی ان کی حالت مقدار کیفیت صفت زمانہ جگہ اسباب اور ذرائع اور نتائج وغیرہ کی حدود متعین کر دی اور ان کے ظہور کا وقت بھی متعین کر دیا ہے وہ لکل امتن اجل ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اسی طرح ہر کام کا ایک وقت مقرر مختلف چیزوں کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے مثلا پٹرول زمین میں کب سے تھا کب سے جب اللہ نے زمین کو بنایا وہ قد رفیح لیکن وہ دریافت کب ہوا اور استعمال کب ہونے لگا جب انسان کو اس کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت پر اس کا ظہور ہو گیا اس سے پہلے کسی کو بھی علم نہیں تھا کوئی نہیں جانتا تھا لیکن وہ تھا تو صحیح نہ کہیں تو یہ اللہ کا ایک اندازہ تھا اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ کو اب تک اور آئندہ آنے والے بھی سب حالات پتا ہیں کہ کس دور میں اس کی مخلوق کی کون سی ضروریات ہے اور وہ کب اور کیسے پوری کرنی چاہیے کیونکہ وہ صرف خالق نہیں صرف مالک نہیں بلکہ وہ مدبر بھی ہے تو یہ اس کی تدبیر سے ہے یہ تدبیر اس کی ہے اس کی پلاننگ ہے اس کا اندازہ ہے اس کا علم ہے ہمیں علم کب ہوا آپ کو کب ہوا پٹرول کا علم جب پیدا ہوا تھا یا جب ظاہر ہوا جب ظاہر, جب ظاہر ہوا ٹھیک ہے اسی طرح ہم سب تاریخ کے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ دو ہزار بارہ میں دن کے گیارہ بجے یہ مخلوق کی زمین پر بیٹھی یہ سبجیکٹ پڑھ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے تو تقدیر کیا ہے علم اللہ السابق اللہ کا وہ علم جو سبقت لے گیا ایکشن پر سبقت لے گیا اس کا علم اور ہمارا علم کیسا ہوتا ہے ایکشن پہ سبقت نہیں لے جا سکتا ہمیں تو پتہ چلتا ہے جب وہ ہو جاتی ہے چیز ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وہ ام من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم سورۃ الحجر ایت 21 کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں تو پیٹرول کے خزانے اللہ کے علم میں تھے اور نے اپنے اندازے کے مطابق کہ کتنا چاہیے ہوگا انسانوں کو اس کو رکھ دیا اس کے علاوہ آئندہ بھی معلوم نہیں یہ زمین کب تک قائم رہتی ہم تو ہر گھڑی انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ اب بہت سی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں تو بس اب دجال آ جائے اور عیسیٰ علیہ السلام آ اور سب کچھ ختم ہو جائے اللہ ہی کو پتا ہے کب آنی ہے قیامت ہمارے علم میں نہیں ہے آج صبح جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایمان بالغیب کی بہت اچھی طرح سمجھ آنے لگی کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے شروع میں ایمان کی قسمیں کیوں نہیں رکھی متقین اور مفلحون کی جو صفات بیان کی ہے غالق الکتاب الار بفی ہدل المطقین الدین بلغیب تو یہ جو تقدیر ہے یہ بھی کس سے تعلق رکھتی علم غیب سے تعلق رکھتی تو خود بخود آٹومیٹکلی اس میں شامل ہو جاتی ہے چیز تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اللہ کی ذات اور رشتے یعنی پورے ایمان کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری ایک طرح سے اس کے اندر موجود ہیں لیکن آپ کہیں گے کہ پھر خاص طور پر اس میں اما ضلع قبلک کی بات کی گئی کیونکہ بات کتاب کی ہو رہی تھی اور پھر اس کے اوپر ایمان لانے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی تو اس کو پھر الگ سے بھی خاص طور پر بیان کیا گیا ورنہ نزول قرآن کا جو عمل ہے وہی ہے ملائکہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمارے لیے تو پیغمبر بھی آخرت یہ سب کچھ کس سے تعلق رکھتا ہے ایمان بالغیب سے نہیں یعنی ایمان بالغیب جب ہم کہتے ہیں تو گویا ایمان کی ساری شاخیں آٹومیٹکلی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں خالق و مدبر ہے وہاں علیم اور قدیر بھی ہے اسے ہر چیز کے متعلق اس کے اول سے آخر تک زندگی سے موت تک اور موت سے عالم برزخ تک حشر اور اس کے بعد تک کے حالات سے واقفیت ہے جس میں خطا اور نسان کا ذرہ برابر امکان نہیں ذرا بھی نہیں بھولتا یہی اللہ تعالی کا علم اور اندازہ ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے اور اس پر یقین ہی ایمان بالقدر ہے اور یہ کہ جو کچھ خیر اور شر میں آتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر ہے یعنی ہمیں کوئی چیز بظاہر خیر لگتی ہے یا شر لگتی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے کیونکہ ہم جس کو شر کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک شعر ہوئی نا وہ ہمارے لیے بڑا ہی اچھا اور جس کو ہم خیر سمجھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے اچھا نہ بھی ہو اللہ سبحان و تعالی رحمان و رحیم ہے اور اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے وہ ان کی مصلیحتوں کو ان کے فائدوں کو خوب جانتا ہے تو اس لیے ہمارا ایمان کیا ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہ بالکل درست کیا اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں اور کسی قسم کا کچھ بھی ظلم نہیں ٹھیک اتنی بات سمجھ آ گئی تقدیر اللہ کا راز ہے اللہ کا سیکرٹ ہے جس میں اس نے کسی کو بھی شریک نہیں کیا کسی کو سر تفیعل علم لگائی بے تقدیر بلا شبہ اللہ کا راز ہے جسے اس نے مخلوق میں سے کسی ایک پر بھی منکشف نہیں کیا کہ اس نے کس چیز کی کیا پلاننگ کر رکھی ہے جو اس نے لکھا ہے اسے وہی وہ جانتا ہے کوئی نبی اولی اس سے واقف نہیں لوہے محفوظ کسی نے نہیں پڑھی کسی نبی کو نہیں پڑھائی گی لوہے محفوظ تو نبی تو سب انسانوں میں زیادہ افضل مقام رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ اسراؤ و راج ہے کہیں اس میں آپ نے پڑھا کہ آپ نے لوہے محفوظ میں سے اتنی چیزیں پڑھی تھی بہت سی چیزیں دیکھی نا آپ نے فرشتوں سے ملاقات کی پیغمبروں سے کی جو گزشتہ گزر چکے ہیں جنت جہنم بہت سی چیزیں دیکھی لیکن لوہے محفوظ پڑھنے کا کہیں ذکر نہیں تو یہ کیا ہے اللہ کا راز اگر یہ بات یاد رہ جائے نا تو تقدیر کے بارے میں جو ہمارے بہت سارے کوششن ہیں وہ یہاں آ کے ختم ہو جاتے کہ جب پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا تو کس سے بحث کریں کس کے پاس جائیں کس سے معلوم کریں ٹوٹل کمپلیٹ سیکریسی وہ اس بادشاہ کو ہی پتا ہے جس کا وہ راز ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا کیوں کیا اللہ نے ہمارے فائدے میں چھپا کر رکھا ہمارے لیے تو جینا دبر ہو جائے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پلان کر رکھا ہے چونکہ اس نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا تو امتحان کا تو مقصد ہی بہت ہو جاتا اگر ہمیں اپنے ریوارڈ اور ہر چیز پہلے سے ہی پتہ چل جائیں یعنی پھر انسان مسلسل محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے یعنی اس سے اللہ سبحان و کی عظمت اور اس کے واحد احد اور بالکل ایک رب ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے اس سے اس کی عظمت بڑائی اور اس کی شان کا اندازہ ہوتا ہے اگر کوئی بھی کبھی آپ سے بحث کرنے لگے تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ میرے علم میں کچھ نہیں میں جاہل ہوں یہ اللہ کا راز ہے اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا جو اس کی حکمت ہم جان سکتے ہیں ضرور جانیں اس کا ذکر بھی کریں سوچے بھی لیکن باقی سب اللہ کے پاس امام ابن القیم فرماتے ہیں قدر کی حقیقت جس کے بارے میں مخلوق حیرانی میں مبتلا ہے وہ تو اللہ کی قدرت ہے یعنی قدر کس سے ہے قدرت سے بھی تو اللہ کا راز ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کا علم ہے لکھ لیں گے یہ تین چار کی تقدیر اللہ کا علم ہے اللہ کا راز ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ و تحاوی فرماتے انہی کا عقیدہ تحاوی ہے قدر اللہ تعالی کا مخلوق کے بارے میں ایسا بھید ہے جس پر کسی مقرب فرشتے کو اطلاع ہے اور نہ کسی نبی کو اس میں تعمق اور گہرائی حاصل ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں یہ تو رسوائی اور محرومی کا ذریعہ اور سرکشی کا درجہ ہے اس لیے اس پر غور و فکر اور وسوسہ سے ہر ممکن بچو یعنی اگر کوئی شخص اس بارے میں جاننے کی خود کرید میں لگ جاتا ہے تو سوائے محرومی کے حاصل کچھ نہیں ہونا تو غور و فکر سے بھی بچنے کو کہا گیا اور وسوسے جو بھی اس کے بارے میں ہیں ان کو بھی کوئٹ کر دو یعنی اگر آپ کے اپنے دل میں وسو اٹھ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ کہہ کے خاموش کر سکتے ہیں. تو اللہ کا علم ہے میرا علم تو نہیں تو اللہ کا راز ہے میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں جاننے کا لوگوں کے راز بھی بعض اوقات لوگوں کو پتا ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتے. پھر تو اللہ کا راز ہے کسی بھی انسان کو کہاں سے پتا چل سکتا یعنی خالق کا راز ہے جو مخلوق کو نہیں پتا ٹھیک اس کی مزید وضاحت درج ذیل کرتی ہے کلو سورت 123 اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب اور تمام امر اسی کی طرف لوٹتا ہے تقدیر کی حجت عام طور پر اپنے گناہ کے لیے تقدیر کو حجت بنا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سب کچھ تقدیر کے مطابق ہے اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے مسلم کسی غلط کام کرنے والے سے پوچھا جائے اس نے ایسا کیوں کیا تو جواب دیتا ہے میرے مقدر میں ہی ایسا لکھا تھا بہت کامن جواب ہے یہ بالکل فضول جواب ہے کیا وہ شخص جو تقدیر کو بہانہ بنا رہا ہے اس نے برائی کے ارتکاب سے پہلے لوہے محفوظ کی تحریر پڑھ لی تھی اسے جا کے دیکھ لیا تھا کہ کیا ہے وہاں لکھا ہوا تو میں اس کے مطابق عمل کر لوں کہ برائی اس کا مقدر ہے نہیں بلکہ اس نے یہ غلط کام اپنی خواہش نفس کی پیروی فوری لذت کے حصول اور شیطان کی دعوت قبول کرنے کے لیے کیا اصل میں اس نے تقدیر کو بہانہ بنایا ہے ورنہ اس کی اپنی خواہش تھی نزول قرآن کے دور میں مشرک اسی طرح کی حجت بازی کرتے اور کہتے لوجا اللھوما اشرکنا ولا اباونا سورۃ الانعام 148 اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قل هل انکم من علم فتخرجوه لنا سورۃ الانعام 148 ان سے کہو کیا کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے تو ہمارے سامنے پیش کرو یعنی شرک ارتقاب کرنے سے پہلے کہاں سے معلوم ہو گیا کہ شرک کرنا تمہاری تقدیر میں لکھا ہے یا کیا تم نے ایمان کا تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے اس کی وضاحت ایک متفق علیہ حدیث میں یوں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام کے سامنے جب تقدیر کا مسئلہ بیان کیا تو بعض نے پوچھا کہ کیا ہم اپنی کتاب تقدیر پر ہی اعتماد نہ کریں اور عمل چھوڑ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو ہر ایک کو وہی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے جو اہل سعادت میں سے ہے اسے سعادت اور اچھے عمل کی توفیق حاصل ہوگی اور جو بدبخت ہے اسے بدبختوں کی توفیق حاصل ہوگی بخاری چنانچہ ظاہری اسباب کو تقدیر کے تابع سمجھ کر ترک کرنا درست نہیں, نہیں کسی سبب کو مثلا مجھے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں چاہیے اور میں چھلانگ لگا دوں اور نقصان اٹھاؤں اور یہ کہوں کہ میں تقدیر میں لکھا تھا یہ نقصان حالانکہ سبب موجود ہے وہاں تو ہمیں تقدیر کا بہانہ کر کے اس سبب کو نہیں چھوڑنا جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا خیال ہے جو ہم دم کرتے ہیں اور دوا کے بارے میں کیا رائے ہے جو ہم علاج کرتے ہیں یا بچاؤ کے بارے میں پرہیز کے بارے میں جس سے ہم بچاؤ کرنا چاہتے ہیں کیا یہ ہی اللہ کی تقدیر کو رد کرتی ہیں آپ نے فرمایا ہی من قدر اللہ یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے یعنی اللہ ہی نے بیماری اتاری اور اللہ ہی نے شپا اتاری اور ہم کو پھر عقل دی اور ہمیں ٹیسٹ کیا کہ اچھا ڈھونڈو اور لگ جاؤ ڈھونڈنے پر کس بیماری کے لیے کیا ٹھیک ہے محنت کرو کوشش کرو وہ ان نسا یا ہو سو یوراؤ تم سے تمہاری کوشش دیکھی جائے گی اب اگر کوئی ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ اور کہے کہ میں کوشش نہیں کرتا اگر تقدیر میں ہوا تو وہ چیز میری گود میں آ گرے گی تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہا ہے وہ ان نسا یا سو پورا کل ہی رہا کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ اچھے کام کریں پھر بھی غلطی ہو جاتی تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب کیا ہے غلطی کا بالکل کلیتا نہ کرنا یہ مطلوب ہے ہم سے کہ تم میں سے کوئی کبھی غلطی کرے ہی نہ یا اسے ہو ہی نہ یہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے برعکس فرمایا کہ خیرل خطا اون اگر تم غلطی نہ کرو تو اللہ اور مخلوق پیدا کر دے جو غلطی کرے پھر توبہ کرے پھر اللہ اس کو معاف کر دے ہم سے کیا مطلوب ہے کوشش مسلسل کوشش مثلا آپ کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں میں اس واقعہ پڑھا اور آپ اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ مجھے کی عادت ہو جائے اور آپ کوشش کرتے بھی ہیں اور پھر بھی بھول جاتے ہیں کبھی کبھی, کبھی کچھ ہو جاتا ہے ایسا تو کیا دیکھا جائے گا بھول چوک صرف کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ بندوں کے صرف عیب دیکھنے کو بیٹھا ہوا ہے یا عیب چننے کے لیے وہ کیا دیکھتا ہے ہم سے کوشش تو ہمیں اپنی ساری ایفرٹ کس چیز پہ لگانی چاہیے کوشش اور دعا پہ کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے مزید کوشش کی توفیق دے لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ کوشش چھوڑ کر صرف تقدیر کا رونا روتے رہتے ہیں اور پھر بہانہ کرتے رہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں مگر ہو نہیں پاتا بھئی اگر جینلی واقعی کوشش کرتے ہیں تو نہ بھی ہو پایا نا تو بھی کیا ہے یعنی آپ کی پوری نیت بھی ہے ارادہ بھی ہے محنت بھی ہے سٹرگل بھی ہے پھر بھی نہیں آپ کامیاب ہوئے کیونکہ تقدیر میں نہیں تھا کہ آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو آپ وہ نہیں بن سکے جو آپ چاہتے تھے کہ بنے آپ نے ساری کوشش کر دی تو دیکھا کیا جائے گا آپ کی کوشش دیکھی جائے گی اور آپ کی نیت دیکھی جائے گی ارادہ دیکھا جائے گی. اس کے باوجود نہیں ہو تو اللہ کی مرضی لیکن تقدیر کا بہانہ کر کے نکما پن اختیار کرنا اس کا کوئی بھی جواز نہیں چلیے پھر فرمایا ہر بیمار کی دوا ہے جب بیماری کو دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی پھر ایک قابل غور بات یہ ہے تقدیر کو اپنے قصوروں اور گناہوں کو حجت بنانے کے لیے لوگ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو انہیں دوسری تمام چیزوں مثلا فقر بیماری بھوک مال و دولت کا ضائع ہونا اس وغیرہ کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر راضی ہو جانا چاہیے لیکن اس میں تو کبھی راضی نہیں ہوتے پھر لیکن دیکھنے میں ہے کہ ان باتوں کو لوگ تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر راضی نہیں ہوتے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم بیماری سے نکل آئیں بھوک سے نکل آئیں غربت سے نکل آئیں کوشش کرتے ہیں نا تو پھر نیکیوں کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے ثواب عذاب عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہر پیش آنے والا واقعہ پہلے لکھا جا چکا ہے اور اللہ تعالی کے علم میں پہلے موجود ہے اور اللہ کی سنت نہیں بدل سکتی تو پھر عذاب اور ثواب کے کیا مانی در حقیقت انسان و زندگی کے دو پہلو ایک یہ کہ انسان آزاد اور خود مختار ہے اور دوسرے یہ کہ وہ مجبور ہے پہلی بات ہے کہ انسان آزاد اور خود مختار ہے اسے یوں سمجھیے کہ انسان کے پاس عقل ہے جس کی وجہ سے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس قبط آمادہ ہے تاکہ خیر اور شرمے سے جس پر چاہے عمل کرے ہر صاحب عقل انسان یہ جانتا ہے کہ نماز نیک کام, اور زنا برا کام ہے اور اس کے پاس اختیار ہے کہ چاہے تو گھر سے نکل کر دائیں جانے مسجد میں چلا جائے یا چاہے بائیں جانے بدکاری کے اڈے کی طرف چلا جائے اسی طرح انسان اپنی صحت مند ہاتھوں سے کسی فقیر کو خیرات بھی دے سکتا ہے اور انی سے کسی بے گناہ کو مار بھی سکتا ہے فقیر کو خیرات دینا نیکی ہے جس کے نتیجے کے طور پر ثواب ملے گا اور کسی بے گناہ کو مارنا ایک جرم ہے جو باعث عذاب ہے دوسرا پہلو یہ کہ انسان آزادی اور خود مختاری کے باوجود مجبور ہے مثلا انسان اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لا کر اچھا یا برا عمل کر سکتا ہے مگر انسان اپنے دل دماغ یا میدے کے عزلات پر حکم نہیں چلا سکتا اپنے دل کی دھڑکن روکے ہم؟ کیوں؟ آپ کا اپنا جسم ہے روک سکتے آپ کے جسم ہی کے اندر دو طرح کے اعضا ہیں ایک وہ جو آپ کے ارادے کے تابے اور ایک وہ جو آپ کے ارادے کے تابے نہیں ہیں ٹھیک ایک ذہین طالب علم سبق کو ایک دفعہ پڑھ کر یاد کر لیتا ہے جبکہ غبی طالب علم دن رات پڑھ کر یاد نہیں کر سکتا یا ایک طالب علم کا گھر تو شکستہ یعنی ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن اس کا عالم باپ اسے پڑھنے میں مدد دیتا ہے باپ اچھا اور دوسرا علیشان محل میں رہتا ہے لیکن اس کا باپ جاہل اور تند مزاج ہے جو اسے پڑھنے میں مدد نہیں دے سکتا ان صورتوں میں نہ تو غبی طالب علم اپنے آپ کو ذہین بنا سکتا ہے اور نہ دوسرا طالب علم اپنے باپ کو بدل سکتا ہے یہ ایسے امور ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں اسی طرح جیسے کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی ناک خوبصورت بنا لے یا اپنا قد لمبا کر لے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ انسان مجبور محض ہے یعنی مجبور تو ہے لیکن مجبور محض نہیں کیا مطلب Absolute مجبور نہیں بلکہ وہ ان تمام معاملات میں جو انسانی طاقت کی حدود میں ہیں آزاد اور خود مختار ہے یعنی کچھ چیزوں میں آزاد ہے جیسے ایک پاؤں اٹھانے پر قادر ہے لیکن دونوں کو نہیں اکٹھے بے وقت اگر انسان بعض حالات میں مجبور ہے تو اس سے اس کے اختیار کی صفت کی نفی نہیں ہوتی یعنی اگر کچھ چیزوں کو وہ نہیں کر سکتا تو کچھ چیزوں کو کرنے کی نفی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بھی نہیں پھر کر سکتا یعنی اگر کچھ چیزیں نہیں کر سکتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اگر کچھ چیزیں کر سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ سبھی کچھ کر سکتا ٹھیک ہے یہ کہ انسان کو پورا کنٹرول نہیں نہ دیا گیا اچھا یہ بھی سوچے کیوں نہیں دیا گیا اگر دے دیا جاتا پھر پھر کیا ہوتا خود ہی خدا بن جاتا پھر وہ ارش پر چڑے بغیر نہ رہتا کیونکہ اس کی خواہشات اس سے کم درجے کی ہیں ہی نہیں ایک چیز مل جاتی تو اگلی اگلی تو اگلی اگلی, اگلی تو پھر کہتا مجھے کیوں نہ خدا بنا لیا جائے وہاں کیوں نہ پہنچو سبیلا اور باید اوے دی بھی کیوں جائے تو اللہ نے اگر نہیں دی اور کچھ چیزیں انسان کو نہیں کرنے دی تو ٹھیک ہی کیا ہے نا اس میں حکمت ہے نا فائدہ ہے اس میں اپنے سلیب کو آپ مکمل اتارٹی نہیں دیتے اگر دیں گے تو کیا کرے گا وہ آپ کو گھر سے باہر نکالے گا اور خود آقا بن جائے گا یعنی روبوٹ انسان بنا رہا ہے نا تو اس کو بھی اپنے جیسا یا اپنے سے زیادہ نہیں اختیار دے گا ورنہ تو انسان کو کنٹرول کر لے لےٹر کے ساتھ بریک ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارا علم کلی ہے نہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جس طرف کو جا رہے ہیں آگے کیا ہوگا یعنی کتنی دفعہ ہم اپنے فیصلوں میں کنفیوژن کا شکار ہے اور پھر غلط فیصلے کر جاتے ہیں پھر ریگریٹ کرتے ہیں ٹیسٹ بھی نہیں رہے گا اب آپ کو ترتیب سمجھ آ رہی خالق مالک مدبیر وہ خالق ہے نا اور وہی مالک ہے تو مدبر کس کو ہونا چاہیے پھر کس کو کتنی اتارٹی دینی ہے کس کو کب مر جانا چاہیے اور کب پیدا ہو جانا چاہیے اور کس وقت میں کہاں بارش ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے اور اس کے پاس ایبسولوٹ پاور بھی ہو اگر ہمیں ایبسولوٹ اختیار مل جائے اور پاور کچھ ہو ہی نہ اور نالج بھی نہ ہو تو کیا ہوگا الٹیمیٹ تباہی کے سوا کچھ اور تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرے کہ ہر بندے کے پاس ایپسلوٹ پاور امیجن اگر چند سیکنڈ بھی دنیا قائم رہے چند سیکنڈ بھی تو یہ اللہ نے بہت بہترین کیا اس کے حکمت اور عدل کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے ہی کرے جیسے اس نے کیا جہاں ہر کوئی اپنی من مانی کرتا ہے کسی گھر میں کسی آرگنائزیشن میں وہاں کیا کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور ہم جز کی پلاننگ کر کے سمجھیں گے کہ شاید یہ کل کے مطابق فٹ ہو جائے گی کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا تو آپ کو سب چیزوں کو سامنے رکھ کے پلاننگ کرنی ہوگی اگر آپ صرف ایک حصے کو سامنے رکھ کے پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ اس کا جوڑ لگے گا ہی نہیں باقی سب کے ساتھ مثلا گھر میں اگر پانچ افراد ہیں اور پانچ اپنے اپنے روزانہ پروگرام بنا لیں بغیر کسی مشورے کے کیا ہوگا لڑائی جھگڑا فساد یہ کہے گا مجھے گاڑی چاہیے کیونکہ میری پلاننگ یہ تھی کہ مجھے اس وقت فلاح جگہ جانا تھا دوسرا کہے گا میرا حق زیادہ ہے میرا کام زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں نے اپنا ٹائم ٹیبل یہ بنایا ہوا تیسرا کچھ اور چوتھا ایسے کوئی گھر چل سکتا ہے ایک گھر نہیں چل سکتا تو عموماً جھگڑے فساد لڑائیاں اس وقت ہوتے ہیں جب بہت سے لوگ پاور میں اکول ہوتے ہیں اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ میری مرضی زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے تو ہم عورت مرد کے درجے کو برابر کریں گے اور جو بچے ہیں وہ ماں باپ بننے کی کوشش کریں گے چلیے آگے چلتے ہیں چنانچہ ثواب اور عذاب انسان کے اختیار کے ساتھ وابستہ ہے اگر انسان سے اختیار چھین لیا جائے تو وہ مستحق کے سزا نہیں ہوگا یعنی ایک شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تو اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے اب اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کھڑے ہو تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی اس کا ادر کم نہیں کیا جائے گا کہ تم بیٹھے کیوں تھے ہاں اگر ایک شخص کھڑا ہو سکتا ہے اور پھر وہ جان بوجھ کے بیٹھتا تو اس کی بات کچھ اور ہوگی جہاں اختیار نہیں وہاں حساب بھی نہیں مثلاً اگر مال ہی نہیں تو زکوت بھی نہیں شکل صورت یا مال کم یا زیادہ ہونے کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم بلین ہو کر کیوں نہیں مرے یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی جرم پر مجبور کیا جائے اسے سزا نہیں دی جائے گی. اور صرف ان باتوں پر معاوضہ ہوگا جن کے کرنے یا نہ کرنے کا ہمیں اختیار حاصل ہے انسان نیکی کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے اور بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو سزا ملتی اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت اور برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور نہ کسی کی ذرہ برابر نیکی ضائع کرتا ہے اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اس کی عدالت میں عدل ہی حاصل ہوگا تقدیر کے بارے میں شرعی نقطہ نظر شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ تقدیر کے معاملے میں منقول دلائل سے آگے نہ بڑھا جائے منقول کا کیا مطلب جو قرآن اور سنت میں وارد ہوئے نقل ہوئے اور بلا وجہ بحثوں میں نہ الجھا جائے اس لیے کہ انسان آزاد اور خود مختار ہونے کے ساتھ ساتھ مجبور بھی ہے اللہ کے علم تک انسان کی محدود عقل کی رسائی نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ قدر کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہوئے جب آپ نے صحابہ کو ایسی بحث میں مشغول پایا تو آپ کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا فرمایا تمہیں کیا ہو گیا گیا فرمایا کیا اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو بعض سے ٹکراتے ہو اسی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے علی رضی اللہ انہوں سے ایک آدمی نے تقدیر کے بارے میں سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا تریق ان مظلم فلاح بحرام کن فلاح تلج ہو سر اللہ فلا فلاح تو کلف الحمد تاریخ راستہ ہے اس پر نہ چل گہرا سمندر ہے اس میں داخل نہ ہو اللہ کا راز ہے اسے تکلیف کے ساتھ معلوم کرنے کی کوشش نہ کر ابن عبد فرماتے ہیں قدر اللہ کا بھید ہے جو بحث اور جدل اور غور و خوص سے نہیں پایا جا سکتا مومن کے لیے اس مسئلے میں اتنا کافی ہے کہ اسے معلوم ہو کہ کوئی بھی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر قائم نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس کی مشیت کے بغیر ہو سکتی اسی کے لیے خلق اور امر ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تقدیر کو تسلیم کیا جائے اس کے خیر و شر کا اقرار کیا جائے اور تقدیر کے عدل اور اللہ کی حکمت ہونے کا اور انسان کے ارادوں کے ٹوٹنے کا یقین کر لیا جائے تو قدر کس کو کہتے ہیں اور قزا کس کو کہتے ہیں قزا کا لفسی مانا کیا ہوتا ہے لہو کون کون شابش فیصلہ کرنا یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی چیز کو ایجاد کرنے کا یا اس کو ختم کرنے کا یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے یعنی یا وہ جب کوئی چیز ایجاد کرتا ہے یا اس کو ختم کرتا ہے یا تبدیلی کرتا ہے تو اس کا فیصلہ اور قدر کا لہا بھی مانا اندازہ قدر یقدر یقرن و قدر دونوں طرح ہوتا ہے اور قدر یقدر تقدیر اس کا مصدر ہے یہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی چیز کا پوری طرح احاطہ کر لے اور یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے اندازے کے ساتھ مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ازل سے شروع سے یہ بھی آپ نے پڑھا بھی ہے نا شروع سے مقرر کر دیا ہے کہ وہ چیز اللہ کی مخلوق میں مقدر ہوگی یعنی جو بھی چیز اللہ کی مخلوق میں سے مقدر ہوگی مثلا پٹرول والی مثال کو دیکھیں کوئی بھی چیز تو اس سب کا اللہ کو پہلے سے علم ہوگا یا پہلے سے علم تھا اب علماء نے کہا ہے کہ قدر سے مراد ہے کسی چیز کی مقدار کو کسی چیز کی مقدار کو اس کی قضاء سے قبل مقرر کرنا اس کے ہونے سے پہلے مقرر کرنا ٹھیک ہے اور قضاء کا مطلب ہے کسی چیز کو بنا کر فارغ کر لینا ٹھیک قدر پہلے قضاء بعد میں مثلا آپ ایک کیک بنانا چاہتے ہیں تو اس مثال سے سمجھائیے کہ قدر اور قضاء کیا ہے قدر کس کو کہیں گے سارے انگریڈینٹس کو آپ کیا کریں گے فلار اتنا ہوگا بیکنگ پاؤڈر اتنا ہوگا شوگر اتنی ہوگی بٹر اتنا ہوگا اور نمک اتنا ہوگا ठीक है صرف ایک شخص کو میری بات سمجھ آئی اور باقی حیران ہے کہ کیک میں نمک کہاں سے آگے یہ آپ کو جگانے کے لیے کہا لیکن آپ پھر بھی نہیں جاگے اچھا تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو یعنی ایک ہے اس کے ہونے سے پہلے کا وقت اور ایک ہے اس کا ہونا اور اس کے بعد وہ اس کی حکمت کے ساتھ ہے حکمت اور حکم ایک ہی مادے سے ٹھیک ہے یعنی جو اس نے تقدیر مقرر کی ہے وہ حکمت کی بنا پر ہے اور جو اس کے بعد عمل کا حصہ ہے وہ اس کے حکم کی بنا پر ہے مثلاً ایک کپڑے سے آپ نے ایک سوٹ سلوانا ہے تو اس میں دونوں چیزوں کو کہاں تک کیا حد ہوگی اس کا ڈرا کرنا اس کا ناپ لینا کہ کتنا لمبا کتنا چوڑا کتنا ٹھیک ہے تو گویا تقدیر پہلے ہوتی ہے اور قزا بعد میں ہوتی ابن الاسیر کہتے ہیں ابن الاسیر قضاء اور قدر ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے ان میں سے ایک دوسری سے جدا نہیں ہو سکتی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کی پلاننگ کر دے اور پھر وہ ہونے سے رہ جائے اس لیے کہ ایک کا مرتبہ اور مقام بنیاد والا ہے اور وہ تقدیر ہے اور دوسری کا عمارت والا یعنی ایک بنیادیں اور دوسری بلڈنگ جو ان دونوں کو جدا کرے گا وہ کیا کرے گا عمارت کو ڈا دے گا تقدیر پر ایمان ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, ایک ایک پلر ہے اگر اس کو ڈھا دیا جائے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اور یہ ایمان جو ہے یا یہ تقدیر جو ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ان کل خُلَّ شعل خلق بقدر۔ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے یعنی پہلے اس کی پلاننگ کی وکانا امر اللہ قدر مقدورہ اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا وخلا کا کل شعلا کا کل شعی فقر سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اور جو بھی پیدا کیا اس کا پہلے اس نے کیا کیا اندازہ مقرر کیا اس میں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے جنرل پرنسپل ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کسی بھی کام سے پہلے اس کی پلاننگ ضروری ہے کیوں ضروری ہے اللہ تعالی تو نہ بھی پلاننگ کرتا اور اس کے بغیر بھی وہ کر سکتا تھا ادا قدا امرن بنو اب یہ قدا سے پہلے کیا تھا تقدیر یعنی اپنی تقدیر کو جب وہ عمل میں لانا چاہتا تو کن کہہ دیتا ہے ایگزیکیوشن کا ٹائم آتا ہے ہر ایکٹ دیکھی جا رہی ہے ہر کیا رول پلے کر رہے ہیں اللہ تعالی کی ہر چیز اسی لیے پرفیکٹ ہے کہ ہر چیز ایک کے ساتھ جو پلانڈ سٹیز ہوتی ہیں اور جو ان پلانڈ ایریاز ہوتے ہیں دونوں میں فرق ہوتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلا قبل الفنا کالا ورشہ الحیح مسلم اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا جہاں تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے وہاں میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا یا بڑے سے بڑا کام کرنا ہے اس کی کیا کریں پلاننگ کریں آپ کو پتا ہے مسلمانوں نے اس طریقے پر اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں اور جب کوئی چیز سر پہ آ جاتی ہے تو بس پھر جیسے تیسے کر گزرتے اور کیا سوچتے کہ بس شروع کرو ہو جائے گا تو اس طرح بات نہیں بنتی جو گھر پلاننگ سے بنتے ہیں سب سے پہلی جو مثال آپ نے کتاب میں پڑھی وہ آرکیٹیکٹ اور گھر بنانے والے کی بلڈر کی تو وہ کچھ اور طرح ہوتے ہیں اور جو بس اینٹے کھڑے ہو کے وہیں پر ہی شروع کر دیا جائے اور کسی کو نہ پتا ہو کہ بن کیا رائے اب قریب میں کوئی کام آپ کرنے والے ہیں کوئی ہے آپ کے مائنڈ میں کوئی پروجیکٹ کوئی کام کوئی چیز کوئی ٹیسٹ ہے آپ کا قریب میں کس yeah. چیز کا ٹیسٹ ہے ٹوینٹی تھرڈ پارے کا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے پڑھنے کے لیے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کس وقت کیا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے دو طرح کے لوگ ہوں گے کچھ وہ جنہوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا کام کرنا ہے اور اپنے امتحان کی تیاری کس وقت کرنی اور پھر وہ ٹائم کی پابندی بھی کرتے اور پھر وہ کام کر جاتے ہیں اور ایک وہ ہے کہ بس ان کو یہ پتا اور وہ ہر وقت رونا رو رہے ہیں کہ ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے لیکن انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی کہ کب پڑھنا ہے کتنا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے کچھ پتا نہیں تو پھر جو لوگ Plan, plan مسل اگر آپ نے اپنے کپڑے بھی واشنگ کرنی ہے تو کیا اس کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے یا نہیں تو اس کے لیے جتنے بھی آپ کے ٹاسک ہوتے ہیں, جتنے بھی آپ کی تھنگس ٹو ڈو سب کی پہلے لسٹ بنا لیں اپنے آپ کو آرگنائز کر ہر چیز لکھ لیں پھر اس میں سے ایک جیسے کام ایک جگہ کر لیں پھر ان کے لیے ٹائم مقرر کر لیں پھر اس کے حساب سے وہاں وہاں ان کو tag کر دیں کہ اس وقت میں یہ کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ کرنا ہے اور اس طریقے پہ کرنا ہے تو آپ کو ایک عجب طرح کا سکون بھی ملے گا ایک سینس آف اچیومنٹ ہوگی اور یہ جو ہر وقت ٹینشن اور پریشانی اور خوف اور کسی وقت ریلیکس ہونے کا موقع ہی نہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا نے دیکھو نا کچھ لوگ تھوڑا سا بھی کام کرتے لیکن انہوں نے ادم مچا رکھا ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالتا ہے باقی بھی آس پاس کے سب لوگ ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سے بڑے کام کرتے ہیں لیکن وہ آرام سے چل رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی کو افراتفری نظر نہیں آتی ایمرجنسی روم کے ڈاکٹر اور ایک ویل پلانڈ کلینک کے ڈاکٹر میں فرق ہے ایمرجنسی روم کا ڈاکٹر کس طرح بہیو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کے عملے کا حال کیا ہوتا ہے اور ایک روٹین میں کام کرنے والا ڈاکٹر کیسے کام کرتا ہے وہ پیشنٹس کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے دونوں کے طریقے میں فرق ہے نا ہم بہت سے کام اسی طرح کرتے ہیں جیسے ہم ایمرجنسی تھیٹر میں کھڑے ہوں ہر چیز میں ایمرجنسی مچائی ہوئی ہوتی ہے ہم نے جلدی کرتے دو جلدی کرتے دو جلدی کر دو مسئلہ آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں صبح ناشتے کے وقت آپ نیچے اترتے ہیں بہت سارے لوگوں نے بیک وقت ناشتہ کرنا ہے چونکہ کوئی پلاننگ نہیں کی بھی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وقت ضائع ہوتا ہے نا کبھی لائنوں میں کھڑے ہو کر اور کبھی میں نے تو آج صرف تھوڑی سی جھلکیاں دیکھی اور اس میں میں سوچتی تھی کہ اس کو کس طرح پلان کیا جائے اور یہ اتنا سارا وقت کیوں ضائع ہو رہا ہے چھٹی کے وقت آپ لوگ گھر جاتے ہیں آپ کا وہ وقت گھنٹا کوئی پلان نہیں ہوتا کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کبھی در کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی در کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے دل میں کیا ہوتا ہے جسٹیفائی کیا ہوتا ہے چونکہ گھر جانا ہے اور ابھی گاڑی نہیں آ رہی اس لیے ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہم جیسے چاہیں اس وقت کو ضائع کر دیں پورے دن پہ غور کیجیے آپ پورے دن پہ اور ڈے لگتا ہے کچھ کیا ہی نہیں سینس آف لوس وائی کیوں کیونکہ بغیر پلاننگ کے اب بہت سے لوگ جب کورس کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر بھی تھوڑے سیٹسفائڈ ہوتے ہیں کچھ کر رہے ہیں کیونکہ دوسروں نے ان کے لیے کچھ پلان کیا ہوا ہے جی آپ صبح آئیں گے تو اتنے سے اتنے بجے تک یہ پڑھیں گے پھر یہ پڑھیں گے, گے پھر یہ پھر یہ جس وقت وہ دوسرے اپنا سہارا چھوڑتے ہیں تو یہ لوگ دھڑام سے گر جاتے ہیں پھر کچھ تو اٹھ ہی نہیں پاتے ساری زندگی اور کچھ کو چوٹ لگتی ہے تو وہ تھوڑے سے سنبھل جاتے ہیں تو کیا ہم مسلمان ایسے ہی زندگی بسر کر دیں گے بغیر کسی پلاننگ کے تو اپنے گھنٹوں کی بھی پلاننگ کریں دنوں کی بھی کریں ہفتوں کی بھی کریں مہینوں کی بھی کریں پڑا میں تقدیر رہی ہوں لیکن یہ چونکہ میری ایک دکھتی رگ ہے میں اتنے سارے لوگوں کو جب بیکار دیکھتی ہوں تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ مجھے کتنی شدید تکلیف ہوتی صرف یہاں اندر نہیں باہر سڑک پہ جاؤں تو اس سے بھی زیادہ ہیومن ریسورس انسانی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں اور وہ اتنا بڑا خسارہ کر رہی ہیں اپنی آخرت کا ان الانسان لفی خسر ہر لمحہ برف پگل رہی ہے اور ہم زندگیوں کو ضائع کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اگلے لمحے یا اگلے گھنٹے یا اگلے دن میں کرنا کیا ہے اور احساس بھی تو نہیں افسوس کی بات احساس نہیں نہ اپنی نہ بچوں کی کوئی پلاننگ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے دادا ایٹ یو پلان اسٹف اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ریزلٹ بہتر ہو لیکن کئی دفعہ آپ پلاننگ کرتے بھی ہو تو ریزلٹ کچھ اور ہی تقدیر آ جاتی ہے نا مجبوری <laughs> وہ والی چیز آ جاتی مگر آپ کی کیا دیکھی جائے گی آپ کو اللہ کیا ریوارڈ مل گیا نا نہیں بھی وہ چیز ملتی آپ کو نہیں بھی وہ نتیجہ نکلتا لیکن آپ کا جو ٹائم ہے آپ کی جو ایفرٹ ہے وہ ایک مفید اور ایک ترتیب وار اور ایک بہترین ایفرٹ تھی بھلائی کا ارادہ کریں تو بھلائی کی توفیق اللہ تعالیٰ دے بھی دیتے ہیں ہم وہ ارادہ ہی کرنے سے پہلے اتنا کتراتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا کہ کیا نہیں ہوگا کم سے کم اپنی نیت تو کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گی ایٹ لیسٹ آپ کی اس نیت کا ہی اجر لکھا جائے گا کہ آپ نے کوئی کام کرنے کی جو ہے وہ ایک ارادہ کیا تھا اور بلیو میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کروا دیتے ہیں کیونکہ توفیق تو اسی کی ملتی ہے نا آپ تو ارادہ کر سکتے ہیں آپ سوچتے ہیں آپ بعض اکا ایک ذہنی پلان بناتے ہیں بعض اوقات کا کاغذ کاپی پہ بناتے ہیں یعنی پلاننگ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت کاپی پکڑی ہوئی ہاتھ میں لیکن کچھ نہ کچھ اور بعض مسکین لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل, وسائل نہیں بھی ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ صرف ان کی نیک نیتی اور ان کے اچھے جذبوں کی ایسی قدردانی کرتے ہیں کہ ان سے وہ کروا لیتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے پاس وسائل اس درجے کے نہیں ہوتے وہ کیا چیز ہوتی وہ اللہ کی مدد تائید اور توفیق ہوتی جو اخلاص نیت کی وجہ سے ملتی اور بعض لوگوں کے پاس جیسے ایسی کتاب میں بھی مثال تھی تو بعض لوگوں کے پاس بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتے تو فرق کدھر ہے کہاں ہے کس جگہ ہے آپ کے سر میں سوچ میں اس کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے پلاننگ ایفرٹ ہے پلاننگ از این ایفرٹ نیت ارادہ اور ہم اس چیز میں بھی بخل کرتے ہیں کہ ارادہ کریں اصل مشکل یہاں ہے کہ ارادہ نہیں کرتے کتنے لوگوں نے واقعی ارادہ کیا کہ جو کچھ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے اس پر ضرور عمل کریں گے ابھی ہاتھ تو ماشاءاللہ بہت کھڑے کر رہے ہیں لیکن اللہ عالم جب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ارادہ کیوں بھول جاتے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ نیتیں اور یہ ساری چیزیں ساتھ کیوں نہیں جاتی اب جیسے پرندے رسک کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں کل کے لیے بچا کے نہیں رکھتے لیکن وہ توکل کر کے گھونسلے میں سو تھوڑی جاتے ہیں کیا کرتے ہیں سارا دن باہر گھومتے اڑتے پھرتے تو ابویسلی توکل کا معنی بھی یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے بہرحال اللہ ہی ہماری قوم کی حالت بدلے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک ہم نہ بدلیں اصل میں جو ایمان بالقزا القدر ہے نا اس کے دو بڑے حصے ہیں ٹھیک ہے ایک تو اس کی یہی ڈیفینیشن قضاء اور قدر کا فرق اور دوسری یہ کہ تقدیر کے کچھ مرتبے ہیں مراتب بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کچھ باتیں اور آپ سے کریں گے مراتب قدر یعنی تقدیر کے چار مراتب پہلا مرتبہ اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے وہ چیزیں وجود میں ہوں یا وجود میں نہ ہوں یعنی ہو چکی یا نہیں ہوئی لیکن علم سب ہے ممکن ہو یا محال ہو یعنی مشکل ہو اللہ نے ان سب کا علمی طور پر احاطہ کیا ہوا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا اور جو ہو رہا ہے یا ہوگا اور جو نہیں ہوا تو اگر وہ ہوتا تو وہ کیسا ہوتا سب اس کو پتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے تم جان لو کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے تو یہ کیا ہے پہلا مرتبہ کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. چاہے وہ ہو گیا چاہے نہیں ہوا ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا سب پتا ہے. اول سے آخر. والآخر. والظاہر والباطن. اور اللہ سے زیادہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ اگر زندہ رہتے تو پھر وہ کیا کرتے تو اپ نے فرمایا اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم دوسرا مرتبہ اللہ تعالی نے ہر اس چیز کے متعلق لکھ رکھا ہے جو قیامت تک ہونے والی تھی علم تعلم ان الله یعلم ما في السماء والارض ان ذلك في کتاب ان ذلك علی الله يسیر سورۃ الحج samt کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے وہ کل لش انحسین ہفی امام مبین صورت یاسین ٹویلو اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب یعنی لوہے محفوظ میں اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تیسرا مرتبہ اللہ کی مشیت اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ان نما امرح ادا اراد انقول الح کن فی اس کا کام تو صرف یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی وما تشا اللہ ائش رب العالمین سورت تکوی ٹوینٹی اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی وہ کچھ جو اللہ رب العالمین چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما اور چاہے تو مجھ پہ فرما بلکہ دعا یقین سے مانگے کیونکہ اللہ جو چاہے کرتا ہے اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے کیونکہ ایبسلوٹ اتارٹی ہے اس کے پاس ٹھیک ہے چوتھا مرتبہ اللہ تعالی کا چیزوں کو پیدا کرنا اور ان کو وجود میں لانا اور اس کی قدرت کاملہ ان سب پہ حاوی ہے اللہ تعالیٰ ہر عامل اور اس کے عمل کو پیدا کرنے والا ہے یہ تقدیر کا حصہ ہے یعنی افعال بھی مخلوق ہیں اللہ نے بنائے ہیں اور ہر حرکت کرنے والے اور اس کی حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ کے عزن کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور ہر ٹھہری ہوئی چیز کو اور اس کے ٹھہراؤ کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے اللہ خالق و کل شعم وکیل اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے وہی وکیل ہے اللہ خلق تعملون اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو اور جو تم عمل کرتے ہو ٹھیک ہے سورتات الصافات 96 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا لوہے محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ان چار مرتبوں پر ایمان لانا فرض ہے تاکہ تقدیر پر ایمان کو ثابت کیا جائے جو ان چار چیزوں میں سے کسی ایک مرتبہ کا انتقار کرتا ہے وہ تقدیر پر اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتا تو یہ تقدیر پر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ چار چیزیں آپ نہ مانیں کون سی یہ چار چیزیں دہرا لیتے ہیں پھر نمبر ایک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے مکمل علم کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ظاہر باطن اول آخر کو اللہ نہ جانتا ہو کیونکہ وہ سب سے پہلے تھا اور سب سے آخر بھی وہی ہر چیز اسی نے بنائی اور ہر چیز کے بارے میں قد بک شعیب علما یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے اس سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں اور یہ سبق اگر ہم کو یاد رہ جائے کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں اس کو سب پتا ہے تو ہمارا عمل یہی رہے ہمارا عمل بدلے نا جب میں کسی بچی کو دیکھتی ہوں نا کچھ مثلا کلاس میں پڑھ نہیں رہی اور مجھے دیکھتی تو ایک دم پڑھنے لگتی تو میں سوچتی ہوں کہ علم الم ہمم تو میں نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور کس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مجھ سے ڈر کے کیوں کر رہا ہے کوئی مجھ سے حیا ہے اللہ سے نہیں جس وقت جو کام کرنا چاہیے وہی وہ کرنا چاہیے دیکھیں اپنے بھی آپ چونکہ مائیں بھی ہیں یا ہوں گی انشاءاللہ جب بچوں کی بھی تربیت کریں نا تو اس کو اصول نمبر ون بنائے کہ بچوں کو اپنے سے نہیں اللہ سے ڈرائے ڈے ون سے ان کو بار بار یہ احساس دلا دے یقین دلا لے دیکھو میں تو لا علم ہوں مجھے تو نیند بھی آ جاتی ہے اور میں تو میرا علم مکمل نہیں میں سامنے جانتی ہوں پیچھے نہیں جانتی ظاہری عمل جانتی ہوں نیت نہیں جانتی لیکن تم جہاں بھی ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس سے تو آپ بہت ریلیکس ہو جائیں گے کیونکہ ہم بعض اوقات خدائی فوجدار بن جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں نگرانی تو ہم نہیں کرنی ہے ساری اور ہر چیز کے ذمہ دار اور ٹھیکے دار بھی ہم ہیں کہ ہم کریں گے تو ہوگا اور ہم نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو بے وجہ کی ٹینشن اپنے سر چڑھا لیتے ہیں اور دوسری طرح بچے بھی ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ہم ہوں تو وہ کچھ کریں گے ہم نہیں تو وہ نہیں کریں گے ان کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں ہوتی اب مثلا کمپیوٹر کے اوپر اگر ایک بچہ کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے ماں باپ سے چھپ کے تو اس کا علاج کیا ہے کہ کمپیوٹر آپ اسے چھین لیں گے تو وہ کیا کرے گا کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لے گا کیا ہے علاج یہ بس تین لفظ کھا دیں یا عالم و خاط اللہ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے وما وہ ماتور اور جو سینوں میں چھپا ہوا اس کو بھی جانتا ہے آپ نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی ہے یا نہیں آپ جا کے پوچھ لیں ان سے کہ ان کو اس استعد کا مطلب آتا ہے یا نہیں ان کے یہ ایمان کا حصہ بنا ہے یا نہیں کیونکہ تکمیل ایمان اس کے بغیر نہیں ہوتی اور علم ہے یہ بات بھی کہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا یہ بات بھی یعنی ایک تو اللہ سب کچھ جانتا اور یہ کہ اللہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا دوسری چیز کیا ہے تقدیر میں ہمیں جاننی اللہ نے ہر اس چیز کے متعلق لکھ رکھا ہے یعنی تقدیر کیا ہے لکھی ہوئی ہے اٹس ریٹن اسی لیے کہتے ہیں نا مکتوب لکھا ہوا دفی کتاب کلین امام مبین یعنی علم اپنی جگہ ہے. اگر دیکھا جائے تو اسی بات کا دوسرا حصہ کہ جو لکھا وہ اللہ کو پتا ہے اس کے اہمیت کے پیش نظر تیسری بات اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ما شاہ اللہ حکام وما لم یشا لم یقون کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں اور چوتھی چیز اللہ تعالی چیزوں کو صرف اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی قدرت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے ان اللہ کل شین قدیری بار بار ہم پڑھتے ہیں تقدیر کیا ہے یہ بتائیے اللہ کا علم ہے اللہ کا راز ہے ہے نا ملت اللہ کی قدرت ملت ملت ہے اللہ کی لکھی ہوئی چیز ہے لکھی ہوئی نا مقدوب ہے قرآن مجید میں آتا ہے یمح اللہ ما یشا و یوسف جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اندو وہ مل کتاب اصل کتاب کس کے پاس ہے اس کے پاس تو اگر اس نے لکھا ہوا ہے تو جب چاہے اس میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کیا وہ کتاب اس کے ارادے کے اوپر ہابی ہوگی نہیں اس کے اختیار پہ ہابی ہوگی نہیں ہر چیز پر وہ اختیار رکھتا ہے قرآن مجید میں بھی ناسخ و منسوخ ہے ہے نا تقدیر میں بھی ہو سکتا ہے اللہ جو چاہے کرے ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یہی پڑھا ہے نا ابھی اصل میں نا یہ چار باتیں اگر آپ کو یاد رہی نا تو جب ادھر سے کنفیوژن آئے گی تو اس کا جواب دوسری بات میں ملے گا ادھر سے کو آئے گی تو ادھر سے ملے گا اور ان سب سے مل کے پورا کانسیپٹ بھی ان شاء اللہ کلیئر ہو جائے گا اور ایمان مضبوط ہوگا ابھی یہ چار باتیں یاد رہیں گی نمبر ایک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس سے بڑھ کر کسی کو علم نہیں دوسری بات اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے تیسری چیز, اللہ جو چاہتا ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز پر اس کی قدرت چھائی ہوئی ہے چلیے تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں نتائج کیا ہیں نمبر ایک اسباب کو بروئے کار لاتے وقت یعنی جب انسان اسباب اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اسباب کو مقدر کرنے والا ہے اور ان کے نتائج کو یعنی انسان جب اسباب اختیار کرتا ہے تو پھر بھی اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے جب بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہر چیز تقدیر سے یعنی اللہ کے اندازے سے ہے تو دل کو ایک عجب راحت اور اطمینان ہو جاتا ہے بے چینی اور پریشانی ختم ہوتی ہے جب مقصد حاصل ہو جائے تو انسان کہے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو تبھی ہوا یہ کام اور پھر انسان اپنے نفس پر پخر نہیں کرتا تو کہتے اللہ کی پلاننگ میں تھا اللہ نے اس کے لیے مجھے چنا اپنے اس کام کے لیے مجھے مزدور رکھا مثلا یعنی پلاننگ تو ایک بلڈنگ کی مثلاً تھی کہ میرا اس میں حصہ پڑ گیا تو فخر اور غرور نہیں رہتا کوشش کے باوجود اگر فیلئر ہو کوئی مصیبت پہنچ جائے تو بھی انسان اس پر زیادہ رنجیدہ نہیں ہوتا کیا سوچ کر مکتوب اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا اور اس میں ضرور کوئی خیر ہے چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ان شاء کل میں مزید کچھ باتیں تقدیر پر ہی کروں گی اس کے جو مین ہائی لائٹس نا وہ آپ اپنی نوٹس میں لکھ کر لائیے تاکہ دوہرائی جو آج ہم نے پڑھا اس پر کر کے پھر آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے ان شاء اللہ سہانک اللہ کا نشید اللہ اللہ اللہ مستقف رکا و نتوب علی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ